اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ نگرانے شورہ کے بہت ہی پیارے مدنی پھولوں سے آپ مصطفیز ہو رہے تھے میرے رب کے کلام کے اندر بہت ہی پیارا اس اللہ تعالیٰ ہمیں سے فیض عطا فرمائے اور اب ہم اپنے سلسلے علم کی کہکشاں میں ہر پیر کی طرح آج بھی موجود ہیں آج بھی ایک مخصوص موضوع پر ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ مفتیان نے کرام بھی ہوں گے آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک ہوں گے جی ہاں آپ بھی کال کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کال کریں تو عمومی مسائل سے متعلق اپنے سوالات کو ریکارڈ نہ کروائیں موضوع سے متعلق آپ کال کریں گے تو ان ہمارے سلسلے کا حصہ ضرور بنے گے نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ در پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے علم دین کی اہمیت اور تقاضے علم دین کی اہمیت کیا ہے کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے کون سا سنت اور کون سا مستحب ہے اسی طرح علم دین ہی کیوں ضروری ہے اسی طرح علم دین حاصل کرنے کے اندر جو موانع ہوتے ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں اور ان سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم اپنے سلسلے کے اندر سوالات کو شامل کریں گے اور علم حاصل کرنا عبادت ہے تو کتنا اس کا ثواب ہے مزید انشاءاللہ مدنی پھولوں کو ہم شامل کریں گے آپ کے سلسلے آپ کے کالس کو بھی اپنے سلسلے میں انشاءاللہ شامل کریں گے یاد رکھیے علم دین بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے علم دین حاصل کرنا دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا باعث ہوا کرتا ہے لہذا ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے بہت پیاری حدیث مبارک طلب العلمی فریدۃ العلی کلی مسلم و مسلمہ فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے فرض ہے لہذا ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے حضرت مولائی کائنات علی جمرتضیٰ جی شیر خدا کر اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے انا مدین و علی جاب فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کر اللہ اللّہ تعالی وجہ کریم اس کا دروازہ ہے آپ کے بس پاس ایک مرتبہ گیارہ غیر مسلم افراد آئے اور آ کر آپ سے ان آپس میں مشورہ کرتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں کہ ایک ہی سوال حضرت علی سے جا کر کریں گے اور اس کے مختلف جوابات کا ہم مطالبہ کریں گے اب وہ سوال کیا کرتے ہیں وہ ان سے سوال یہ جا کر کرتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو حضرت علی ربی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ایک شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے تو عرض کی کہ اس کی دلیل کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے فرمایا علم اس لیے افضل ہے کہ علم جو ہے یہ انبیاء کرام رام السلام کی میراث ہے جبکہ مال جو ہے یہ قارون حامان وغیرہ کی میراث ہے وہ شخص چلا جاتا ہے دوسرا شخص آتا ہے اور آ کر یہی سوال کرتا ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے عرض کی دلیل کیا ہے فرمایا دلیل یہ ہے کہ علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے تمہاری حفاظت کرتا ہے جب مال کی خود تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے تو جو حفاظت کرتا ہے وہ اہم اور افضل ہوا کرتا ہے تیسرا شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے آپ اس کو تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ علم ایک خاص دوست کو دیا جاتا ہے جبکہ مال جو ہے وہ ہر کسی کو دے دیا جاتا ہے چوتھا شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے آپ اس کو یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مال سے افضل ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوا کرتا ہے پانچواں شخص آتا ہے تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے آپ اس کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ علمی افضل دلیل یہ دیتے ہیں کہ صاحب علم ہمیشہ بزرگی اور عظمت سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ صاحب مال کنجوس وغیرہ کے القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے چھٹا شخص آتا ہے وہ بھی یہی سوال کرتا ہے آپ اس کو یہی جواب ارشاد فرماتے ہیں دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ روز محشر مالدار سے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا جبکہ صاحب علم لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کروا رہا ہوگا اس لیے علم جو ہے وہ مال سے افضل ہے ساتواں شخص آتا ہے تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ مالدار جب مر جاتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے جبکہ صاحب علم جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے علم کے واقعات اس کے تذکرے جو ہے وہ باقی رہا کرتے ہیں آٹھواں شخص آ کر جو ہے وہ سوال یہی کرتا ہے اور آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں تو اس کو دلیل یہ دیتے ہیں کہ مالدار کے دشمن زیادہ ہوا کرتے ہیں جبکہ صاحب علم کے دوست زیادہ ہوا کرتے ہیں اس لیے مال افضل ہے آٹھواں شخص آنے کے بعد نواں شخص آتا ہے تو آپ اس کو یہی ارشاد فرماتے ہیں دلیل کے طور پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ مال اگر مدتوں پڑا رہے تو وہ سیدھا ہو جایا کرتا ہے جبکہ علم اگر پڑا رہے تو ضائع نہیں ہوتا بندے کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے لہذا علم اس سے افضل ہے دسواں شخص آتا ہے تو آپ اس کو یہی ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ مال سے دل سخت ہوتا ہے اور علم سے دل روشن ہو جایا کرتا ہے لہذا علم جو ہے مال سے افضل ہے گیارہواں شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے حضرت علی اس کو یہی جواب دیتے ہیں اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ مالدار شخص غرور و تکبر میں آ کر بسا اوقات خدائی کا دعویٰ بھی کر دیتا ہے مگر عالم جو ہوتا ہے وہ اجز و انکساری کو اپنائے رکھتا ہے وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارا کرتا ہے تو آپ نے اس بہت سی پیاری حکایت کے اندر حضرت علی ردی اللہ تعالی عنہ کہ ملفوظات کے ذریعے سے جان لیا کہ علم افضل ہے اب علم دین کی اہمیت کیا ہے اور علم دین کے تقاضے کیا ہیں یہ انشاءاللہ ہم مفتی کے سے اپنے سلسلے میں ضرور سوالات کر کے اس کو شامل کریں گے شفیق بھائی کی طرف چلتے ہیں شفیق بھائی کیسے ہیں آپ سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں فرمائیے کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے الرحیم علم دین کی اہمیت قرآن پاک میں اور حادیث طیبہ میں متعدد مقامات پر اس علم کی فضیلت کو برکت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا یہ وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مزید میں اللہ تعالی نے ان کی مدہ فرمائی ہے ان کے درجوں کو بلند فرمایا ہے جو علم والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا او نما کی فضیلت کو بیان فرمایا طلب علم نکلنے والے شخص کی فضیلت کو بیان فرمایا عالم کی مجلس میں بیٹھنے والی کی فضیلت کو بیان فرمایا علم دین رات کے حصے میں سیکھنے والے کو اس کو عبادت کا بہت بڑا درجہ تھا فرما دیا سو یہ مختلف اس کے فضائل یعنی اور پورے پورے باب ہیں کہ جو علم کی ہی فضائل پر اور ان کے مناقب پر پورے پورے ابواب ہیں اور علماء ملحی. نے بڑی بڑی کتابیں اس بارے میں لکھی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یر فا اللہ الدینہ آمن کم و العلم دراجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے اے ایمان والو تم میں سے اور وہ جو علم والے ان کے درجوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اشاد فرمائے انلما یق اللہ علما کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں علم والے ہی درتے ہیں علم والے وہی اللہ سے جی ڈرتے ہیں علم والوں ہی کے لیے فرمایا کل حل یس اللہ دین یادین اللہ یامون کیا محبوبہ فرمائے کہ کیا علم والے اور نہ جاننے والے بغیر علم والے کیا یہ برابر ہیں برابن حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا فرشتوں پر اور دیگر پر جو فضیلت بیان فرمایا تو اس کی جو وجہ بیان فرمائی و عالم آدم علسما کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام آسماں یعنی ان کے نام بتائیے ہر ہر چیز کے نام بتائیے یعنی اس میں وجہ فضیلت ایک علم بھی بیان فرمائے گی اور نبی تو ویسے ہی افضل ہے لیکن اس اعتبار سے بھی کہ جو ذکر فرمائی آپ کی صفت وہ علم کی آپ کی ذکر کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے علم اتنا اہم ہے اور اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے اور واقعی جو علم سیکھتا ہے اس پر اللہ کی عطا کتنی بڑی ہے کہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من یورید اللہ بھی خیرن فلشف کے ہوں فین کے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ جتا فرماتا ہے دین کا تفق اتا عطا فرماتا ہے دین کی سمجھ اسے عطا فرماتا ہے صحیح نبی کریم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ ول وسلم کی حدیثیں ہیں مچھلیوں مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں علم سیکھنے کے لیے علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا کہ علم کو طلب کرنے کے لیے جو کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی سخان راستے سخان پہ چلاتا سخان ہے, سخان ہے کیا بات تو علم کے بے شمار فوائد اور فضائل یہ اپنی جگہ فضیلتیں اپنی جگہیں اور ضروری بھی ہے یہ اہمیت اور ضروری کیوں ہے علم دین تو علم دین اس لیے بھی یعنی اس کی اہمیت وہ تو ہر اہل علم پر تو بالکل واضح ہے جو علم نہیں رکھتے ان پر بھی واضح ہے کہ علم ہونا کتنا ضروری ہے علم دین کے بارے میں کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ علم دین ضروری ہے تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہوا ماں خلق تلجنا ول انسا اللہ کہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا میں نے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق بیان فرما دیا انسانوں کو کیوں پیدا کیا اور جنات کو کیوں پیدا فرمائیں پر میری عبادت کریں تو کہا کہ عبادت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی جب علم نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی یعنی اے علم, اے علم اس کا محقو اس طریقے سے عبادت کو بجا نہیں لایا جا سکتا تو کہا اس لیے بھی فرمایا کہ پھر اس کے علاوہ بھی امام فخر الدین راضی علیہ رحمٰ ان کی ایک تحریر جس میں انہیں علم کیوں ضروری ہے اس کی حکمت کیا ہے علم کی جی تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور میں علم کے بغیر ان کی ادائیگی پر میں قادر نہیں ہوں علم ہونا ضروری ہے کیونکہ فرائض کی ادائیگی پوری کما حق ہو جائے دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا صحیح. علم نہیں جب ہوگا جب تو گناوں سے کیسے بچ پاؤں کیسے گا بچیں گے؟ تیسری بات آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے صحیح. اب نعمتوں کی پہچان اور اس پر شکر ادا کرنا یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا چوتھی بات آپ فرمانے لگے کہ مجھے مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ رہوں مجھے پڑوسیوں کے حقوق بھی پتا ہوں میں اپنے گھر پہ ہوں تو اپنے ماں باپ کے حقوق بھی پتا ہوں اپنے بچوں کے حقوق بھی پتا ہوں اپنی بیوی کے حقوق بھی پتہ ہوں تو ایک معاشرے کے اندر یعنی یوں کہلے کہ حقوق العباد جن سے متعلق ہے وہ سارے کے سارے جو حقوق العباد ہیں کیونکہ حقوق دو طرح کے حقوق اللہ اور حقوق العباد بات جی حقوق اللہ بھی کما حق ہو علم کے بغیر ان کی ادائیگی ممکن نہیں اسی طرح حقوق العباد بات بھی جب ان کی پہچان اور معرفت نہیں ہوگی تو اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہوگی پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں کوئی مصیبت آئے صبر کروں تو ان مصیبتوں پر صبر کروں تو یہ صبر کرنا بھی علم کے بغیر کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صبر تو بل آخر کر ہی لیا جاتا ہے مصیبت پر اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے ہے لیکن علم کے ساتھ یعنی دین کے کیا تقاضے ہیں وہ صبر کیسا ہونا چاہیے اور کس وقت ہونا چاہیے سارے شکوے شکایت کرنے کے بعد آپ کہیں کہ ہم صبر کر کے بیٹھے ہم نے اور کیا کیا ہے تو وہ تو آدمی پتہ نہیں اپنی کئی حدے کراس کر چکا ہوتا پہلے اور چھٹی بات آپ کہتے ہیں بہت خوبصورت بال فرمایا کہ مجھے شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ شیطان انسان کا ہے دشمن تو ہے تو کھلا دشمن ہے اس سے دشمنی کا مجھے بھی حکم ہے میں اس کے برخلاف کروں گا اس کی, اس کی پیروی نہیں کروں گا علم کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو ہے تو ممکن ممکن یعنی یہ علم دین کی فرضیت میں جو حکمتیں ہی ہی ہیں امام فخر الدین رازی علیہ رحمٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ان کو بیان فرمایا اور علم کی فضیلت سے متعلق علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اپنے خاتمے سے متعلق علم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا فرمایا سوائے فقیح کے جو علم دین حاصل کرنے والا ہو کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ خیر الدین کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے جو جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے تو یقین اللہ سبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ہی ارادہ فرمایا ہے تو وہ جنت میں ہی جائے گا اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور فقہ ہنسی کے بہت بڑے امام ہیں آپ کے انتقال کے بعد کسی نے جو ہے وہ آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا کہ اگر میں تجھ پر عذاب کرنا چاہتا تو تجھے علم عطا نہ اندازہ کریں کہ علم کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف علم کی وجہ سے بخش دیا اور علم کرنے والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے بہت جو بہت شخص بہت علم دین حاصل بہت, کر لیتا بہت, بہت سارے فضائل مدنی چنین کے ناظرین، علم کی اہمیت کے حوالے سے علم کے فضائل کے حوالے سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں اچھا کفیل بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ اب علم کے مختلف درجات ہیں بعض علوم حاصل کرنا فرض ہوگا بعض سنتیں ہوں گی اور بعض علوم کو حاصل کرنا یہ مستحب ہوگا تو اب ایسا کون سا علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا فرض سنت اور مستحب ہوگا اس کو کیٹاگرائز کس طرح کیا جائے گا بالکل یہ جاننا ضروری ہے جیسے حدیث مبارکہ بھی ابتدا میں بیان کی گئی کہ طلب العلمی فریدت اللہ کل ہر مسلمان پر جو ہے وہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اسکولوں میں یا دیگر جگہوں پر ہمیں لگی ہوئی نظر آتی ہے اور شاید لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ علم بھی وہ ہے کہ جس کا فرض کرنا حدیث میں کہا گیا کہ حالانکہ جو فرض علم دین ہے جس کا سیکھنا فرض ہے وہ دین کا ہے اور پھر <تصفح> سوال دین م? میں بھی دین کے علم میں بھی کئی جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں کس کا سیکھنا فرض ہے کس کا فرض عین ہے کس کا فرض کفایہ ہے, ہے جیسے سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے اور اس حدیث مبارک کی شرح میں بھی نے بیان فرمایا کہ اس حدیث میں جو علم کی طلب ہے یہاں سے علم عقائد مراد ہے ضروریات دین کا علم ہونا یہ ایک مسلمان پر فرض عین ہے سب سے پہلے کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل ہی کسی کام کا نہیں ہوگا جی سارے اعمال کی بنیاد ہی جو وہ عقائد کے اوپر ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد اپنے درست کرے اور اس سے متعلق علم دین حاصل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق علم حاصل کرے فرشتوں سے متعلق کتاب, کتاب، آسمانی کتابوں سے متعلق جو بھی ضروریات دین ہیں ان کا سیکھنا یہ سب سے پہلے فرض عین ہے صحیح. اب اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے فرض عین میں ہی فرض عین میں بھی درجے ہیں سب سے پہلا درجہ جیسے عقائد کا بیان کر دیا اب اس کے بعد احمد کا درجہ آتا ہے اعمال میں اب کس کس کا سیکھنا فرض ہوگا جو جو چیزیں بندے پر واجب ہوتی چلی جائیں گی جب بالی ہونے کے قریب آ رہا ہے تو اب نماز کو سیکھنا فرض ہوگا مال جب اس کے پاس آ رہا ہے تو زکوٰۃ کو سیکھنا فرض ہوگا جب خرید و فروخت کے لیے جائے گا تو اس سے متعلق احکام سیکھنا فرض ہوگا تو جو چیزیں اس کے زندگی میں ساتھ ساتھ آتی جائیں گی جن چیزوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور چونکہ مکلف جب ہو جائے گا بالغ ہو جائے گا تو تمام شریعت کے احکام اس کی طرف لاگو ہوں گے تب اس پر وہ ضروری ہوگا کہ ہر کام شریعت کے حکم کے مطابق کرے جس چیز سے شریعت نے منع کیا اس سے دور ہو جائے اور یہ کس کے ذریعے سے ہوگا یہ علم دین کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکے گا تو یہ ضروری ہے پھر اولانا نے فرمایا کہ یہ تو ہے کہ انسان کے ظاہری فکی اعمال کا حکم فرمایا اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو انسان کے دل کا معاملہ ہے کہ باطنی اعتبار سے جو امراض ہیں ان کا علم حاصل کرنا کہ ان سے بچا کس طرح جائے ان میں سے کون سی بیماری کیا ہے کون سا گناہ کیا ہے جیسے بدگمانی ہے ریا ہے اور یہ جتنی چیزیں دل کے معاملات ہیں تو اب ان کا کیونکہ یہ تو شروع سے ہی پیدا ہو جائیں گی نا نماز زکوٰۃ تو اس وقت آئے گی جب مال آئے گا لیکن جب بندہ بالغ ہوگا تو دل تو اپنا کام جو ہے وہ کرے گا تو اب دل شیطان اپنے دل کے اندر جو ہے وہ کی بھی جو ہے وہ آفت ڈالے گا عجوب کی بھی آفت ڈالے گا تکبر کی بھی آفت ڈالے گا اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے بندے کو علم دین حاصل کرنا جب ہوگا جب کہ کیا چیز تکبر میں شامل ہے اور میں اس سے بچ کس طرح سکوں گا تو جب فرمایا جب کہ یہ ضروری ہے تو یہ تو ہو گیا پہلا فرض این اور اس میں بھی ہم نے کیٹیگری بیان کر دی صحیح، فرض عین سے کیا مراد ہے فرض عہد سے مراد یہ کہ ہر ایک پر لازم ہے ہر مسلمان پر لازم ہے جو بالغ ہے عقل ہے اچھا دوسرا درجہ آتا ہے فرض کفایہ کا یہ کیا کہ اگر بعض لوگ کر لیں تو جی بقیہ سے ساکت ہو جاتا ہے اس کی مثال عام یوں سمجھ لیں کہ پانچ نمازیں تو فرض ہیں ہر بندے کے اوپر پڑھ جی ہیں جی لیکن نماز جنازہ فرض کفایہ جی ہے, ہے کہ اگر کوئی بھی چند افراد بھی پڑھ لیتے ہیں یا ایک بھی فرد, فرد پڑھ لیتا ہے تو بقیہ افراد سے وہ فرض ساکت ہو جاتا ہے وہ گناہگار نہیں نہیں جی جی لیکن, جی لیکن جی جی جی اگر جی جی کوئی بھی نہیں پڑھے گا سب گناہگار ہوں گے دوسرا درجہ آ ہے فرض کفایا کا اس میں हुँ. علماء نے فرمایا جیسے علم تفسیر اور فک اس کا سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایا ہے یہ وہ فک جو کہ ایک تو ہم نے بیان کر دی ضرورت سے متعلق جو हुँ. بندے کو اپنے اعمال کی ادائیگی میں ضروری ہے نماز میں زکوۃ حج اس کے علاوہ یہ وہ کا علم ہے جس کو اپنے ساتھ ہے اس کو نہیں آتا یہ بھی کہا جاتا نا کہ بندے کی حالت موجودہ جو ہو جی اس کے مطابق اس کو علم حاصل کرنا یہ فرض ہے جی اب حالت موجودہ اس کی جو ہو اس کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے اس سے کیا مراد ہے اس کو تھوڑا واضح فرمائے دیکھیے حالت موجودہ آپ یوں دیکھ لیں جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے جی بالغ ہوگی اب نماز کے مسائل تو جو ہے اسے پتہ ہے اب جب تک وہ اپنے شہر میں نماز پڑھ رہے تو اب نماز سے متعلق اس کو مسائل پتہ ہے جی لیکن اب وہ جانا چاہتا ہے سفر, ہی ہی کرنے, ہی کے سفر ہی ہی کرنے کے لیے سفر کرنے لیے لیے اب اس کے اوپر مسافر کی نماز کے حکام سیکھنا جو وہ ضروری ہو جائیں گے کہ اب اس کی حالتیں موجودہ جو آگے جا رہی ہے کیونکہ جی علم پہلے حاصل کرے گا یہ تو نہیں کہ پہلے اس حالت میں اتر جائے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھے کہ اس کے مسئلے کیا ہیں یا اس کا علم کیا ہے تو وقت سے پہلے علم حاصل کرے گا ہاں قریب وقت کے اندر اس کے اوپر وہ سیکھنا ضروری ہوگا کہ جب پتہ ہے کہ اب نہیں سیکھوں گا تو میں اس عمل کی فوتگی کی طرف چلے جاؤں گا وہ عمل مجھ سے کما حقوق ادا نہیں ہوتا اچھا اب سیکھنے سے کیا مراد ہے آپ دیکھیں نا کہ شفیق بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے کفیل بھائی نے فرمایا کہ کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے کثر کے مسائل سیکھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے اب کیا وہ کتابوں کے لے کر بیٹھ جائے مدرسے میں داخلہ لے لے یا جاتے ہوئے چند ایک کے مسائل کسی عالم سے مفتی صاحب سے پوچھ کر چلا جائے اور اپنے سفر کو جو ہے وہ طے کر کے واپس آ جائے دیکھیں علم دین سیکھنے کے جو تقاضے ہیں جو طریقہ کار ہیں کن کن طریقوں سے علم سیکھا جا سکتا ہے جی اب بعض تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بطور خاص ہی درپیش ہیں اور اس کے لیے اس کو بطور خاص ہی کچھ کوشش کرنی ہوگی اور اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں اب پہلا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معتبر عالم دین کی کتاب یا رسائل وغیرہ میں بعض اوقات مسائل عام فہم ہوتے ہیں اور لکھے ہوتے ہیں وہاں سے موجود اس کو مسئلہ پڑھ لیا اور یہ کسی عالم دین سے باقاعدہ جا کر تسلی کر لے پوچھے بھی ضرور تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ ہر لکھا ہوا مسئلہ اپنے اوپر منتبک کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اچھا علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ہے لیکن وہ اگر استاد یا عالم کی رہنمائی کے بغیر ہوگا تو پھر آدمی کبھی منتبی کرنا یعنی یہ میری ہی صورتحال ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے ہوسکتی غلطی ہوسکتی اچھا ہو سکتی ہے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی تو یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مدرسے میں ہی داخل لے کر ہی علم دین سیکھ سکتا ہے اس کا ذرائع علم میں جو عام اوور علم سیکھنے کے ذرائع ہو سکتے ہیں مساجد کے ذریعے درس گاہوں میں بھی سیکھتے ہیں مساجد کے اندر بیانات باز دیگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے اسی طرح باقاعدہ بعض جگہوں پر یعنی علماء باقاعدہ وقت نکال کر بیٹھتے ہیں کبھی کوئی عالم دین بیٹھتے ہیں بھی اثر کے بعد عام آم ہم سے بات کر لیں مساجد हुँ. کے بعد ایسے عالم بھی ہوتے ہیں اور آئمہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی عالم دین بھی ہوتے ہیں اور صحیح دین کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں یہ صلاحیت بھی ہے تو وہ بیٹھتے ہوتے ہیں عموماً وقت نکال کر کہ آپ اس ٹائم ہم سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یا بطور خاص دارالفتہ ہیں یا دارالعلوم ہے آج کل <تصفح> تو یہ بھی ایک اچھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے علماء کی جو باقاعدہ اس چیز کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ لوگ ان کے سروسز آج کل موجود ہیں فون کے ذریعے میل کے ذریعے کئی طریقوں سے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں اور بطور خاص ہمارے مدنی ماحول میں دارالفتا السنت جو کہ متعدد شہروں میں اس کا قیام ہے ٹیلی فون کے ذریعے وہ مسئلے کو سیکھا جا سکتا ہے ای میل کرنے کے ذریعے اب یہ بہت پیاری بات کی کہ سفر پہ جانا ہے جب وہاں پہنچ گئے اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں پوچھ اب پوچھ ہو ہیں سکتے ہیں. نماز کا وقت ہے اب آپ کو اس وقت میسر آئیں بھی نہ آئیں تو پھر تو سفر کی تیاری ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ہمनے, اگر, نے اگر کسی نے اگر عمرے پہ جانا ہو تو وہ یہاں سے ٹوٹل پوری معلومات اپنے پندرہ دن کا شیڈول پورا ٹوٹل کہ بھئی ہم ایئرپورٹ پہ اتریں گے ہمیں کون ملے گا آگے ہم کس سے رابطہ اس کا رابطہ نمبر فلاں فلاں پورا کیا ہے اچھا چلیں یہ تو عمرے پہ جا رہے ہیں اگر کوئی کاروباری وزٹ پہ کہیں جا رہا ہو کسی بھی ملک جا رہا ہو یا کسی شہر میں جا رہا ہو پوری معلومات اس آدمی سے لیتے ہیں کہ جو واقعی وہاں ہو کر آیا ہوا ہے یار یہ مجھے صحیح صحیح طریقے سے پتا چل جائے نماز عبادات تو ہمیں زیادہ اس میں اب وہ چاہے نماز کا مسئلہ کثر کی صورت میں آیا ہے ہاں ایسے واقعی ملے ہیں کہ یہ بھی ایک بے علمی کی آفت ہے کہ 15 دن عمرہ پیکج پہ گئے عمرہ کر کے بھی آئیں اور ٹوٹلی نمازیں غلط پڑیں اللہ یعنی پڑھنی سفر کی تھیں اور پڑھ کے اور ایسے بھی ہوتے ہیں یعنی آپ اس میں دیکھیں کسر اگر واجب تھا اور کسی نے اگر پوری نماز پڑھ لی تو کیا وہ گناہ ہوگا بالکل گناگار ہوگا کسر واجب ہے تو یہ شریعت کا حکم ہے اس کو کسر ہی پڑھنا ہے کسر ہی پڑھنا ہے وہ گناگار بھی ہوگا اور نماز بھی اس کو جو ہے وہ دوبارہ دوہرانی ہوگی جی مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ کالز کو ہم شامل کر لیتے ہیں پھر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے جی کال سنائیے مدنی چینل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عموماً لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ دین کی باتیں ہر شخص سے سن لینی چاہیے چاہے وہ جیسا ہی کیوں نہ ہو ایسا کرنا درست دین کی باتیں ہر ایک سے سن لینا چاہیے جی اس پر بھی گفتگو کریں گے دوسری کور سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ علم نافع سے کیا مراد ہے علم نافی سے کیا مراد ہے بہت اچھا سوال ہے علم کی ہم دعا تو کرتے ہیں مگر علم نافع کی دعا کرنی چاہیے اور علم نافع سے کون سا علم مراد ہوتا ہے یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے جی نیکسٹ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سلسلہ علم کی کہکشا ماشاء بہت پیارا سلسلہ ہے اس میں مفتی صاحب سے میرے سوال ہے آج کے موضوع کے حوالے سے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں داخلے لینے کا وقت نہیں ہے تو کیا کریں اس حوالے سے رحم فرما دیجیے جی مدرسے میں داخلے لینے کا وقت نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے جی شفیق بھائی کیا فرماتے ہیں مدرسے میں داخلے لینے کا وقت نہیں ہے. اصل میں ظاہر ہے ہر آدمی کی مصروفیات دیگر معاملات نہیں سب جی سے پہلے تو جو کپیل بھائی نے حکمشری بیان کیا کہ جو فرض عین ہیں اب ان چیزوں میں تو کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ ہم کہیں کہ اپنی جاب ہے یا دیگر معاملات ہیں اور ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہی نکال ہے جیسے بھی ہے اس علم کو سیکھنا ہے جی اب مدرسہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کتابوں کے ذریعے علما کی صحبت میں بیٹھ کر ایسے دارالفتا کی طرف آ کر اسی طرح کوئی اور ایسا وقت نکال کر اہل علم سے رجوع کر کے یہ ذرائع ہیں یا سن کر بیان جیسے کہ ہمارے فرض علوم بھی پورا ریکارڈ ہوا جی عوام کے ہاتھ میں تقریباً جی یعنی جی لوگوں میں ہے اور سنتے ہیں ماشاءاللہ جی اور ایک تعداد ہے جی جو مسائل کو بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی جاتی ہے تو یہ ذرائع مختلف ہوتے ہیں کہ جس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے صرف مدرسہ ہی ضروری نہیں البتہ یہ کہ بعض یہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ پراپر میں دین بننا ہے اب اس کے لیے وہ جو طریقہ ایک معروف طریقہ اور اس کے طریقے سے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ان نہ مطلب علم سیکھنے سے ہی ہے اب ایسے کہ آدمی یہ کہے کہ ویسے ہی وہ پڑھ پڑھ کے بغیر کسی استاد کی یا بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے خود ہی بہت بڑا عالم بن جائے گا ایسا بہت بہت مشکل ہے تو ایک واضح سی ناممکن سی بات ہے یہ ایک واضح سی بات ہے کہ جس نے کوئی دنیاوی طور پر بھی کچھ سیکھنا ہوتا ہے تو وقت دے کر ہی سیکھ سکتا ہے تو بیٹھے بیٹھائے سیکھ نہیں سکتا آپ نے اگر کاریگر بننا ہے آپ نے کوئی کمپیوٹر چلانا سیکھنا ہے آپ نے دنیاوی طور پر کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے تو وقت دے کر اپنا جو ہے وہ ذہن لگا کر اپنا مال خرچ کر کے بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور ایسا لوگ کرتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا بغیر جو ہے وہ تصدیق کے کسی مسئلے کو آگے پہنچاتے رہنا اس پر امیر عال سنت میں مدنی مذاکروں کی طرف جو ہے وہ مدنی مذاکروں میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کفیل بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب چوراہے پر چار افراد بیٹھے ہوتے ہیں یا دوستوں کی بیٹھک ہے مجلس ہے اب اس کے اندر کسی دینی مسئلے پر بات ہو رہی ہے دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ وہ شخص کے جس نے قرآن کو پڑھا نہیں جس نے کتابوں کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا اچھا وہ بھی ایسے دلیرانہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جسے عالم و فقیر تو یہی شخص ہو اس طرح کی بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا ایسا کرنا مست... چاہیے اب اپنے انداز میں تو وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں اولا تو دیکھیں سوال کس سے کرنا ہے سوال کس سے کرنا ہے ہم ایسی جگہ پر بات چھیڑ دیتے ہیں کہ پتہ ہے کہ سارے وہ افراد بیٹھے ہیں جن کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے سب سے بڑھ کر یہ سوشل میڈیا کو اگر لے لیا جائے بلا وجہ کی ویسے <laughs> ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر یہ ویسے بھی آپ لے لیں خاندان کے اندر چار افراد جو ہے وہ بیٹھے ہیں یا چائے کے ہوٹل جو ہے وہ خاص طور پر اس طرح <laughs> کی بیٹھک ہوتے ہیں چاہے وہاں پہ ہو نہیں سکتا وہاں پر جو بھی جن کو آتا نہیں تو اولا گفتگو ہو رہی ہے جو مسائل معروف ہے تدفین کیا یا دیگر کوئی نارمل بات ہو رہی ہے لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ وہ اپنی بات پر رڑ جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی درست ہے اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں پڑا یا کس سے سنا اس کی تصدیق کیا ہے وہ کوئی ان کے پاس ہوتا نہیں ہے اس میں دونوں طرف کا جو ہے, ہے وہ قصور ہے اولن تو بتانے والوں کا اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں سخت وعید کی گئی پوچھنے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا فس الو اہل ذکر ان کو تم لات اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے یہ تھوڑی کہ جو تم نہیں جانتے وہ سے پوچھو جو بھی نہیں جانتے تو دونوں ہی جو ہے وہ آپس میں بات کرتے رہیں تو اس کی تو ویسے ہی جو ہے وہ اجازت نہیں اور جو بغیر علم کے کوئی بات دے فرمایا من افتاب علم فالحی لانۃ اللہ و ملائی کتی و ناسی اجماعی جو بغیر علم کے فتویٰ دے جواب دے رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی ملائی لکھ کے نہیں دے رہے آپ کو موہر نہیں لگا کے فتوا فتو فتو ہے جواب ہے دینا فتوی اچھا کا اچھا جو اصل معنی ہے یعنی ہمارے یہاں ہاں ہاں تو معروف ہے ایک کہ ایک تحریری فتویٰ فتوا فتو ہوتا ہے اچھا لیکن جو زبانی بھی جواب دیا جاتا ہے وہ بھی فتویٰ ہی اچھا ہوتا اچھا ہے جب آپ علم دین سے متعلق کسی عالم سے کوئی سوال کر رہے ہیں اور وہ اس کا جواب دے رہے وہ فتویٰ ہی جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ اس کا جواب وہ فتویٰ ہی ہے ایک ہمارے خاص اصطلاح بن گئی کہ تحریری فتوی کو فتویٰ کہا جاتا ہے ورنہ فتح تحریری بھی ہوتے ہیں زبانی بھی ہوتے ہیں تقریری بھی ہوتے ہیں ہر صورت میں ہوتے ہیں تو جس نے بغیر علم کے جو ہے وہ کوئی فتویٰ دیا جواب دیا تو اس کے اوپر اللہ ملائقہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اتنی بڑی وعید ہے اللہ اس سے وہ لوگ جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں نیکی کے نام کے اوپر لوگوں کے اندر کیا پھیلا رہے ہیں اور اگر کوئی ایک بات بھی غلط نکل گئی اگر ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بات صحیح بھی ہو لیکن جب بغیر علم کے فتویٰ دیا یا جواب دیا تو وہ گناہ ضرور ہوگا کہ اس نے ضرورت کی جسارت کی دین کے کیونکہ اولن تو یہ دیکھیں آپ بتا کیا رہے ہیں عالم علماء نے فرمایا عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے عالم سے جو سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بارے میں مجھے یہ بتاؤ کہ میرا رب کیا کہتا ہے عالم یہ جواب دیتا ہے کہ اس بارے میں تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے تمہارے رسول تمہیں یہ حکم دیتے ہیں اب اس انداز کو کوئی غور کرے کہ جو بھی کسی عدیمی مسئلے میں گفتگو کر رہا ہے کیا وہ یہ جسارت کر سکتا ہے کیا وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں کیا میں اس بات پر کیسے شیور ہوں یقین ہے کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے یا کہ اس کے حبیب علیہ سلاط والسلام نے کہی ہے تو یہ کہ جناب کہیں سے بھی اچھا یہ بھی ملتا ہے لکھی ہوئی بات کہیں دیوار پر سے بھی ملے تو لے لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عباد الرحمان کی جہاں صفات بیان فرمائی کہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں فرمایا جب ان پر رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس پر بھی اندھے بہرے ہو کر وہ گر نہیں پڑتے آکا اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہے لیکن مم. یہ نہیں کہ اس کا مفہوم اگر کوئی وہ بیان کیا جا رہا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بس یہ نام سننے کے جناب قرآن لکھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے دور پڑے یا کسی جگہ پر کوئی بھی حدیث لکھی ہوئی ہے تو نیچے بس فقط حدیث کا اگر وہ لگا ہوا ہے تو جناب ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اس کی تشہیر شروع کر دیں رحمان کے بندو کی یہ صفات نہیں ہے وہ پہلے اگر خود اہل علم نہیں ہیں تو اہل اہل علم پر پیش کریں گے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں تصدیق ہونے کے بعد ہی اس کو آگے پھیلائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اشاعت علم دین کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ گناہ کی اشاعت کے اندر جو ہے وہ مددگار بن جائے ایسا نہ ہو کہ گناہ ہمارے نامۂ عمل میں شامل کر دیا جائے ان حاضر علم دین جی یہ علم دین اور فن ضرور امنتا خزون جی دین جی, جی تم دیکھو تم اپنا دین کس جی سے حاصل کر رہے؟, رہے جیسا کہ ہمارے کالر اسلامی بھائی نے بھی کہا کہ کسی سے ہر ایک سے کسی سے بھی پوچھ لیں جی کسی سے بھی جہاں سے بھی کوئی دین کی بات ہے تو دین کے حوالے سے بھی یعنی اس حوالے سے بڑا موتا طریقہ ہے جی یعنی پہلی بات یہ کہ مسئلہ پوچھنا کس سے ہے جی حدیث میں نے فرمایا کہ لوگ جائلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے ان سے فتوے لیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے ان کو بھی گمراہ کریں گے تو یہ ایسے سلسلے تو ہیں ہر شعبے میں اس کے ماہر کو دیکھا جاتا ہے لیکن دین کا معاملہ ہے یہاں کوئی نوکری سے ریٹائر ہوا ہے تو وہ کہتا میرے پاس تو کام نہیں بچا چلو لوگوں کو مسئلہ ہی بتاتا رہوں گا کیونکہ میں نے بھی چار کتابیں پڑھی کچھ دو چار کتابیں پڑھ کر یا دو چار ایسے معاملات کر کے ہر آدمی دین کے معاملات میں جسارت کرنے لگ جاتا ہے جس نے قرآن کا کچھ عربی لغت پڑھی ہے وہ ترجمہ کرتا ہے جس نے کچھ عربی لغت اور کچھ عربی سے معرفت ہے وہ یا کچھ حدیث اس نے پڑھ لی تو وہ قرآن میں بولنے شروع ہوتا ہے تو اس طرح کے کئی افراد بعض قرآن کی تفسیر کرنے میں حدیث کی اس شرح کرنے میں یا مسائل ایسے بنانے میں اور جسارت کرتے ہیں اور بتاتے بھی غلط من گڑت یہ نہیں بتاتے اللہ, اللہ ہیں. تو ہمیشہ ایسے سے ہی <حلی> سیکھنا چاہیے کہ جو بلکہ علماء کی تو کتنی اوصاف بیان کیے ہیں کہ کس عالم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ جس عالم کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کا درد ملے خوف خدا ملے آپ کو اس آجی انکساری کا درس ماہ سے ملے جی جی دین کی صحیح رہنمائی ملے یہ اوساف اس میں ہونے چاہیے جس کے پاس بیٹھنا ہے اور جس جی سے علم حاصل کرنا ہے صحیح تو یہ بہت پیاری باتیں ہمارے سلسلے میں ہو رہی ہے یاد رکھیے ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات مذہب ہے اسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کو حاصل کریں تب ہی ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا ہمارے اسلام نے تو ہمیں تعلیمات یہ دی گئی ہیں کہ بلی گوانی ولو آیا فرمایا نبی کریم علیہ صلاحت وسلام نے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا جانتے ہو لیکن وہ کنفرمیشن کے ساتھ ہے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا اس پر بات ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے کسی سنی عالم دین سے سنا ہے اگر آپ نے کسی معتبر کتاب میں پڑھا ہے تو آپ اس کو آگے دے سکتے ہیں اور میرے نے بھی کچھ عرصہ قبل مدنی مذاکرے کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر یا اپنا ایس ایم ایس وغیرہ چلا کرتے ہیں موبائل پر بغیر کسی عالم کی تصدیق کے آگے فارورڈ نہ کئے جائیں اور مختلف جو ہے وہ باتیں ہوا کرتی ہیں اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے البتہ جب ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کو یقین ہو کہ میں نے یہ وہاں جگہ پڑھ لیا ہے اور کسی مفتی سے پوچھ لیا ہے کسی عالم سے معلوم کر لیا ہے تو پھر آپ یقیناً آگے کر سکتے ہیں اور یہ دین کا اور اسلام کا حسن ہے تاکہ ہم تصدیق شدہ باتوں کو ہی آگے پہنچائیں اگر ہر کسی کو چھوٹ دے دی جائے گی کہ جس نے جو دل چاہا ایس ایم ایس ٹائپ کیا اور واٹس ایپ کیا یا سوشل میڈیا پہ ڈالا اور اس کو آگے پہنچا دیا پھر کیا حال ہوگا یہ آپ جانتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے علم نافے سے کیا مراد ہے یہ بھی ایک سوال تھا مختصر وقت کے اندر وقت بڑا مختصر ہے موضوع تو ہمارا بہت طویل ہے یہی سوچ رہا تھا کہ سوالات تو आ, بتایا جا رہا ہے کہ کالز اور بھی علم کے فوائد اور بے علم رہنے کی آفتیں بالکل میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک سلسلہ ہم اس پر بھی کریں گے کہ بے علمی کی آفتیں جو ہیں لا علم ہونے سے بے علم ہونے سے کیا کیا نقصانات دنیاوی طور پر خربی طور پر ہوتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی سلسلہ کریں گے ابھی مختصر الفاظ میں اگر آپ بیاں ان میں نفع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جس کا نفع نہ ہو اچھا تو اب نفا علم نفع, م... نفع, س... نفع, نفع, نفع اس صورت میں لیکن علم جو ہے اس کے دو, دو طرح کے نفے ہوتے ہیں ایک تو نفع یہ ہوتا ہے کہ علم اس نے حاصل کیا اور اس کو خود اس کے فوائد حاصل ہوئے جی یعنی اس کی اس علم کی وجہ سے آخرت سنور گئی اس آدمی کے اندر خوف خدا آیا اس آدمی کے اندر دین کی سمجھ بوجھ ہوئی اور دین کے تقاضوں کے مطابق اس نے عمل کرنا شروع کر دیا اور ایک نفع اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس کے علم سے فوائد حاصل ہوتے ہیں بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بتا رہا ہے اس سے لوگ سن کر تو رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اس کے علم سے فائدہ اٹھا کر اور انہوں نے تو اپنی آخرت کو سوار لیا لیکن جس نے علم کی بات بتائی وہ خود اس عمل سے محروم رہے بلکہ حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تو بہت زیادہ حسرت ہوگی اور ان کو جو بے عملی کی کیٹاگری میں آئیں گے تو ان کو تو شدید عذاب ہوگا کہ لوگ تو ہدایت پائیں گے ان سے سن کے لیکن انہوں نے ہدایت نہ پائی اور بے عمل رہے اب اس میں یہ کہا کہ یہ اس درخت کی طرح ہیں کہ جس کے پھل تو نکلے ہوئے ہیں اچھا اور وہ پھلوں سے لوگ مستفید ہوئے اس کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا تو درخت ہے اور پھل درخت سے نکلے درخت خود یعنی اس نے نہیں کھانا لوگوں نے اس سے لوگ, فائدہ فائدہ تو ہوتا لوگ ہوتا کئی ایسے ہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ روایتوں میں قیامت کے دین وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم نے یہ بات آپ سے سیکھی اور ہم نے اس پر عمل کر لیا تو اس لیے اپنے علم پر عمل کرنا یہ علم کو نفامند اس سے مراد کو دنیاوی نفع مراد نہیں ہے بلکہ دنیاوی نفے کی غرض سے سیکھے جانے والا علم دین اس پر روایات میں مذمت بیان فرمائے گی جی بالکل اپنا ایک دو کورس سکور شامل کر کے سلسلے کو ختم کریں گے جی کال سنائیے میرا نام محمد میرپور سے علم کے پروگرام میں میں اپنا علم کو بڑھانے کے لیے کون سی دعا ہونی چاہیے علم کو بڑھانے کے لیے کون سی دعا ہونی چاہیے روحانی علاج تو سلسلہ نہیں ہے ہمارا لیکن آپ کو انشاءاللہ اللہ کوئی دعا عرض کرتے ہیں جی اگلی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ علم کی بہت پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں مدنی میں اللہ پاک ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ایک عالم بننے کے لیے قرآن کو حفظ کرنا ضروری ہے یا ویسے ہی قرآن کا مطالعہ کر کے عالم بنا جا سکتا ہے جواب کال جی. سنا دیں پھر ان شاء اللہ اچھا پہلے جواب کی طرف چلتے ہیں علم بڑھانے کی دعا کی طرف بھی ہم آئیں گے مشہور دعا. دعا ہے رب زدنی علم جی. اور بچوں بچوں کو یاد ہوتی تو اسی کو بار بار مالتے علما جی بالکل جی. اس کو بھی پڑھیں میں آپ کو مدنی مشورہ یہ دوں گا کہ مدنی پنسورا مکبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے اس کو حاصل کر لیں بہت سارے وزائف اس کے اندر لکھے ہوئے روحانی <تصفح> علاج کا بھی ایک رسالہ ہے اس کو بھی آپ حاصل کر لیں گے تو بہت سارے روحانی علاج اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے کفیل بھائی کیا فرماتے ہیں عالم بننے کے لیے کیا حفظ کرنا ضروری ہے آپ نے حفظ کیا اللہ تعالیٰ حفظ کرنا جو ہے وہ عالم دین بننے کے لیے ضروری نہیں کئی علماء جو ہے وہ ایسے ہیں جو حافظ نہیں ہے لیکن زبردست عالم دین ہے تو حفظ ہو تو سونے پر سہاگا لیکن اگر حفظ نہیں بھی ہے تو بھی عالم دین جو ہے وہ بن سکتے ہیں ترجمہ ہے تفسیر ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے تو اور اس کے ذریعے سے علم دین جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے تو حفظ کرنا یعنی یہ سمجھنا کہ ہم اگر عالم بنانا چاہتے ہیں تو حفظ جو ہے وہ ضروری ہے ایسا اچھا تو بغیر حفظ کے بھی عالم بنا جا سکتا بنا لیکن عالم کس طرح بنتے ہیں مطلب آج کل کے دور میں کتنا عرصہ اگر کوئی اپنے بچوں کو کروانا چاہے آٹھ سال کا عرصہ بھی ہوتا ہے اس سے کم بھی ہوتا ہے علم دین سیکھنا اور سکھانے کا جو معاملہ ہے وہ تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے مسلمان کی زندگی کے اندر لیکن ایک درس نظامی کا جو کورس ہے جو ہمارے ہاں پاکو ہند میں رائج ہے جی تو وہ تقریباً جو ہے وہ سات یا آٹھ سال پر جو ہے وہ محیط ہے اور مگر پھر اس سے ایک کافی مقدار میں علم حاصل ہوتا ہے اور علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس درس کے بعد اس کورس کے بعد گویا کے علم دین کی آپ زینے پر جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں جس سے مزید علم جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک کورس جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ سات آٹھ سال کا جو ہے وہ کورس ہے اور اس کے بعد پھر اور بھی اس کے آگے ہوتے ہیں تخصص کیا جاتا ہے خاص اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کسی چیز میں کی جاتی ہے فک میں اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے وہ تخصص فلفک کہلاتا ہے اور پھر اسی راستے سے بڑھتے ہوئے آگے دارالفتا میں اور مفتی جو ہے وہ بنتے ہیں جی یعنی کورس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کورس جی اس کے ساتھ ساتھ جیسے امیر السنت بھی اکثر ترغیب دیتے ہیں کہ صرف کورس پر ہی نہ رہیں جی. لیکن ہم. اس کے ساتھ ساتھ کثیر کتابوں کا مطالعہ مطالع علماء کی صوبت بالخصوص وہ کتب جو فرائض پر ہوں اور باطنی معاملات کی آگاہی پر ہوں ان کتابوں کا ساتھ مطالعہ جی. ہو تو دو کلے ہم اپنے سلسلے میں مزید شامل کر لیتے ہیں پھر اپنے سلسلے کو انشاءاللہ ختم کریں گے جی سنائیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سید احمد کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بات میرا سوال یہ ہے کہ دین علم حاصل کرنے کے تو بہت سے فوائد اور ثوابی ہی ہیں کیا دنیا علم کے بارے میں بھی اس طرح کے کوئی ثواب ہے جی دنیاوی علم واقعی اس طرف ہم نے آنا تھا مگر اپنی گفتگو میں اس طرف ہم آ نہیں سکے مختصراً اس کو بھی شامل کریں گے دوسری اور مفتی صاحب سے سوال یہ ہے حضوریہ ارشاد فرمائیے علم دین سیکھتے وقت ایک انسان کو کیا نیت کرنی چاہیے اور اگر علم سیکھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو عمل کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے جی علم دین حاصل کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے اور عمل طرح اصول رضا اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی نیت یہ تو سب سے مقدم ہو جی اور ان کے ذریعے اس علم کے ذریعے فرائض کی آگاہی ہوگی اس علم کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان ملے گی اور جن کی وجہ سے میں اپنے نماز روزہ اور حج دیگر معاملات میں یہ حدیث تو ہم نے مشہور سنتے ہیں طالاب اللہ جی ایک اور بھی حدیث ہے کہ طلب ا فریدت یارف سوما وسلاتا کہ مومن پر علم کو سیکھنا یہ فرض گئے اور وہ یہ ہے کہ وہ پہچان جائے جان جائے نماز اور روزے, روزے کو اور والحرام والحدود والاحکام احکام اللہ کی حدود کو احکام کو اور حلال و حرام کو ان کی اس کو جی پہچان, پہچان یعنی حرام کہ یہ کہیں کہ میں اس کے اندر گناہوں کے اندر پڑ جاؤں تو ایسی چیزوں کی پہچان معرفت حاصل کر کے اللہ کی رضا والے اور اطاعت والے کام کروں گا اور نافرمانی والے کام سے میں بچوں گا تیسرا یہ کہ علم دین کی وجہ سے میں اپنے ایمان پر استقامت پانے کی اور یہ کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک مطالعہ سے کہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور بھی علم دن کی امیر السنت جی برکات منالیہ نے بھی بہت سی نیتیں بیان فرمائی ہیں اور بکثرت اپنے مدنی مذاکروں سے پہلے یہ بیان فرماتے رہتے ہیں جی تو ان کے ساتھ ساتھ اخلاص دل میں ہوگا تو انشاءاللہ بہت ثواب حاصل جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب آپ حاصل کریں گے اس سے قبل نیتوں کی مدنی بہاریں ہوتی ہیں نیتیں اس کے اندر شامل کی ہوتی ہیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی مدنی مذاکروں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری نیتیں شامل کی جاتی ہیں تو جتنی نیتیں آپ زیادہ کریں گے اتنا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا آپ ہنس نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ان کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے آخری جواب لے کر مفتی کفیل صاحب سے اس سلسلے کو ختم کریں گے کہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو کیا دنیاوی علم حاصل کرنے بھی کے بھی کچھ فوائد اور فضائل ہیں فضائل جو بھی احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے وہ تو علم دین کے ہی فضائل ہیں دنیاوی علوم کے اوپر اسے محمول نہیں کیا جا سکتا جا ہاں دینی ضروری علم سیکھنے کے ساتھ جی یا اس کو سیکھنے کے بعد دنیاوی بعض چیزیں سیکھنا جی کیونکہ جو بعض پیشے ہیں جن کا سیکھنا فرض جو ہے وہ کفایہ کی صورت اختیار جا کر جاتا ہے جی تو ان جب پیشے ہیں وہ کوئی کاروبار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس سے متعلق لازمی سی بات ہے اب اس سے متعلق پہلے علم حاصل کرے گا جیسے درزی ہے تو کپڑا سینے سے پہلے کچھ سیکھے گا جی اب سیکھنے کے لیے تھیوری ہونا ضروری نہیں ہے پریکٹیکل کے ذریعے بھی جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کا سیکھنا جو ہے وہ فائدے مند ہی ہے تو اس سے اچھی نیت ہوگی تو جی اچھی نیت تو اگر دین میں بھی نہیں ہے جیسے اردو اگر کچھ سیکھ اور اردو سیکھنے کے فوائد تو اپنے جگہ پر ہیں لیکن میرے یہ بھی نیت کرتا ہے کہ میں اردو ترجمہ جو قرآن پاک دلت دلت ہے اس کو پڑھوں گا ہمارے جو یو کے وغیرہ میں ہیں وہاں پر باقاعدہ اردو جی کا پیریڈ ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ جی وہاں کے جو طلبا ہیں وہ انگلش جانتے ہیں تو انہیں اردو اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء علیہ سنت کی جو اردو میں کتابوں کا ایک ذخیرہ جی ہے اس کا مطالعہ کر سکیں جی جی تو مقصد پر بات آ جائے گی کہ کس نیت سے سیکھ رہے ہیں لیکن جو آج کل جو دوسرا ٹرینڈ ہو گیا نا کہ دنیاوی علوم پر ہی جو ہے وہ مہارت کا حصول اور دین سے یکسر غافل یہ سراسر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اب اس میں پھر یہ بھی ضروری کہ دنیاوی علوم جب قابل ثواب بنیں گے جب کہ اس کے اندر فی نفسی گناہ کے کام نہ ہو, رہے ہو جب خود ہی اس میں گناہ کے کام ہو رہے ہوں اور اگر گناہ کے کام نہیں ہے اور یہ اپنے علم جو فرض عین ہے اس پر اس سے کسی طرح کا مخل نہیں ہوا ہوا وہ سیکھا ہوا ہے جی ساتھ اس میں یہ مشغور رہتا ہے اور اس میں یہ نیت اس کی ہوتی ہے تو یہ ثواب کے درجے پہ آئے گا آئے وہ بھی تب جب اس کے ذریعے دین کی کوئی خدمت کرے گا جی مسلمانوں کی کوئی خدمت کرے گا اور سائنس کے بھی علم کو جیسے علماء نے لکھا کہ اس کے لیے جی جی اللہ تعالی کی قدرت کی پہچان اور دیگر ان چیزوں کو یہ معرفت حاصل کرے گا تو یہ قابل ثواب بنیں گے لیکن انہی کنڈیشنوں کے ساتھ جی بالکل اپنا مفتی قاسم صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے آخر میں بیان کر کے میں اس کو ختم کروں گا اپنے سلسلے کو اسی حساب نے فرمایا ایک بار میں سفر کر رہا تھا ٹرین کے اندر تو ایک شخص ملا اور وہ دنیاوی علم کے جو ہے نا فضائل اور دنیاوی علم کے بارے میں باتیں مکر کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن یہ بتائیں کہ کیا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے تو اس شخص نے کہا جو ترجمہ معروف ہے وہ اس نے بیان کر دیا تو مفتی صاحب نے فرمایا اس میں, اس میں یہ بتائیں کہ یہ شروع کرتا ہوں کا ترجمہ کون سے لفظ سے ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ مطلب ترجمہ تو ہے لیکن ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا لیکن آپ اس کا ترجمہ کریں تو کون سا لفظ ایسا ہے کہ جس سے آپ شروع کرتا ہوں کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ تو محسوف ہے اس کے اندر لفظ موجود نہیں ہے تو جو بھی تھا ہے تو علم دین ہی نا علم تو ہے نا تو جو علم ہے اسی کو فضیلت حاصل ہے البتہ جو دنیاوی علوم کسی جو ہے وہ دینی کام کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں تو ان کو حاصل کرنا اگر اچھی نیت سے ہو تو ثواب کا باعث ہو سکتا ہے جو بنیادی علوم ہے نماز کا علم حاصل کرنا ہے وضو کا علم حاصل کرنا ہے اسے طرح تلاوت قرآن کا علم حاصل کرنا ہے جو بنیادی علوم ہے وہ سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر آپ علم دین کی آشنائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی مذاکرے کو لازمی دیکھیں اور اسی طرح مدنی چینل کو دیکھتے رہیں اس کی دعوت کو عام کریں انشاءاللہ دین و دینوں دنیا کی بے شمار و بے حساب برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اللہ العزت ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے جو غلطی کوتا ہو گئی ہو رب کائنات اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے آمین علی الحبید صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ